غزوہ بدر میں کفار قیدیوں کو فدیہ پر رہا کیا گیا اور جو قیدی اس قابل نہیں تھے ان سے نبی پاک نے فرمایا کہ اگر ایک قیدی دس مسلمانوں کو تریم کے زیور سے راستہ فرمائے گا تو اسے رہا کر دیا جائے گا جی اس نبی پاک کے اس رشاد میں کیا حکمت پوشیدہ ہاں دیکھیے سب سے پہلی بات تو یہ تھی کہ حضور علیہ السلام کو اللہ تبارک تعالیٰ تعالیٰ نے یہ اختیار دیا کہ اب جو پہلو چاہے اپنائیں حضرت فاروق اعظم اللہ عنہ نے تو حضور کو مشورہ یہ دیا ہی. یہ سب ہمیں قتل کرنے آئے تھے ان سب کو قتل کر دیا جائے سمجھے تو حضور علیہ السلام نے ابو بکر صدیق سے مشورہ کیا تو ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ مشورہ دیا کہ ان سے فدیہ لے کر ان کو چھوڑ دیا جائے لیکن قرآن مجید فرقان حمید نے حضرت فاروق اعظم کی رائے کی تائید کی لیکن دونوں پہلو کا حضور علیہ السلام کو اختیار تھا لہٰذا آپ نے سب سے فدیہ لیا یہاں تک کہ اپنے سگے چچا حضرت عباس سے بھی فدیہ لیا اور حضرت عباس سے اتنی رعایت ہوئی کہ حضور علیہ السلام جب کچھ پکڑا گیا باندھ دیا گیا تو ایک جگہ سے کنہار نے کی آواز آہ آہ, آہ. حضور نے فرما دیکھو کون ہے کہا حضرت عباس کا نام لے کے عباس فرما ذرا سا ان کے رسیاں ڈھیلی کر دو اور حضرت عباس سے کہا چچا فدیہ دو تو انہوں نے کہا میرے پاس تو پیسے نہیں وہ ہی نہیں جانتے تھے کہ اللہ کا نبی سب جانتا کہ میرے پاس تو پیسے نہیں اچھا فرما پیسے نہیں ہے جب تم مکہ سے چلے تھے تو یہ اتنی اشرفیاں فلاں جگہ رکھ کر کے گئے تھے نہ واپس آؤں گا تو خیریت سے ملیں حضرت عباس کہتے ہیں قسم خدا کی سوائے میرے اس کے کوئی نہیں جانتا مگر حضور کو کس نے بتا دیا تو ایک تو حضور پہ ایمان لانے کا سبب یہ بنا اور دوسرا ایمان لانے کا سبب یہ بنا کہ جب حضور آ, گویا خورد دو سال تھے چھوٹے تھے بچے تھے تو آپ جھولے میں رہتے اور جھولے میں چاند سے کھیلتے اور جدھر اشارہ کرتے چاند ادھر ہی ہو جاتا اس طریقے کھیلتے تو میں نے وہ بات تو بچپن میں دیکھی آج یہ دیکھی کہ یہ خفیہ راز تو میرے سوا کسی کو معلوم نہیں تھا میں سمجھ گیا کہ ضرور ان کو ان کے رب نے بتایا اعلیٰ حضر اسی فرماتے نوراند انگلی محد میں کیا ہی چلتا تھا اشاروں پر کھلونا نور کا کیا یہ دونوں باتیں ایسی ہیں کہ اس کو دیکھ کر میں ایمان لے آیا اور اس کے بعد میں سبحان اللہ کتنے بڑے بنے وہ اور اسی طرح حضور علیہ السلام کے داماد بھی اس میں ابوالآس جو حضرت زینب حضور کی صاحبزادی ہیں ان کے شوہر بھی اسی میں تھے جو اب تک ایمان نہیں لائے اور بعد میں وہ ایمان لے آئے تو اب اس باقی لوگوں سے تو پیسے لی اور پیسے لینے کے بعد میں باقی سے یہ کہا کہ انصار کے دس لڑکوں کو لکھنا سکھا دیں کیا پتا ہوا؟ معلوم معلوما کہ ان کو فائدہ ہوگا یہ لکھنا پڑھنا سیکھ لیں گے تو اس لیے حضور علیہ السلام نے ان سے یہ منفیت اور یہ فائدہ حاصل کیا جب کہ ان کو قتل کرنے میں یہ منفیت اور فائدہ نہیں ہو اور جن جن کو انہوں غلام بنایا تو انہوں نے اپنے غلاموں کے صاحبانے نے اتنا اچھا سلوک کیا تفصیل میں اگر آپ جائیں اس زمانے میں روٹی گندم یہ نایاب تھی تو وہ کیا کرتے خود کھجوروں پہ گزارا کر کے ان کو روٹی کھلاتے ان کے اخلاق کریمہ نہ دیکھ کر انہوں نے اسلام قبول کر لیا یہ بے شمار اس میں حکمتیں تھیں